صالحی امت رسول اللہ ہر ایک کی ایک تقریم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس ذریعے سے بہت ہی صفاۃ اللہ یوم مشرق کو نہیں ہے عمل قیامہ مشرق لوگ جس یا شرک کرنے والے آج کل کے مسلمان شرک کرنے والے جو ہیں وہی وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ سفارت کریں گے یہ سفارش اللہ کے یہاں قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں منتفیہ ہے تما نفاہ القرآن جیسا کہ اس قرآن کی آیتوں میں واضح طور پر ہم نے سنا کہ اس کی اللہ کی کی مرضی کے خلاف کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خن یا تھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر خبر دے دیا ہے کہ جب سفارت کا مرحلہ آئے گا تو میں آؤں گا فیص جد اور وہ اللہ کے لیے آپ سجدہ گر جائیں گے اور پھر اللہ تعالی کی حمد و ثنا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فاراسک وکل یوسما <تصفيق> آپ افسر اٹھائیں جو آپ فرمائیں آپ کی بات سنی جائے گی وسل آپ جو کچھ طلب کریں دیا جائے گا وشفا تو اور جو آپ سفارت کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی یہاں اس لفظ سے یہ بھی نہ کوئی سمجھ لے تو مسئلہ تو ہو گیا کہ اب جو چاہیں دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور مانگ اللہ تعالیٰ سن لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل یسما آپ کی جو بات ہے ہم سنیں گے وسل طوطا جو مانگیں وہ دیے جائیں گے لیکن یہ دھوکے میں نہ ہونا چاہیے کہ پیر رسول حریق ایک کے لیے مانگیں گے نہیں دیکھیے وہاں جب پانی پینے آ رہے تھے تو آپ نے جب فرشتوں سے سنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دلایا کہ یہ لوگ انہوں نے آپ کے بعد بہت سی بداطی ایجاد کی ان نقلا قدریم عادت وبادت تو آپ کیا فرمائیں گے سو قن لمن قلع مرغی آبادی دوری ہو دوری ہو ہزار دوری ہو دور پرے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بعد بداطیں کی تو جب یہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ تارے رسول وسلم مانگیں گے دیے جائیں گے اس شخص کے لیے ہرگز نہیں مانگیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا بدایتیں کی ہیں انہیں کے لیے مانگیں گے جو موحدین ہیں شفاطبائر بڑے سے بڑا گنا ہو توحید اس کے پلے میں ہو بدایت نہ کیا ہو تو انشاءاللہ شاء اللہ رسول کی سفارت کی بہت کچھ امید ہے ابو تب رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کی خوش قسمتی کس کو ملے گی کون وہ لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوگی یہ سعادت کی آپ ان کے لیے سفارت فرمائیں گے من اساد اللہ سے بھی شفاحت قیا رسول تو آپ نے لا الہ اللہ الہ من بھی جس نے اخلاص کے ساتھ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کریمہ کہا اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کہہ لیا ایمان دین کے ایمان کے ساتھ تصدیق کے ساتھ پھر اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقتضیات پر عمل بھی کیا ہو یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے اور با مسلمہ اللہ اللہ باب رحمن رام رام نہیں اس اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ کلام پاک اس کلمہ متحرہ کے بارے میں مقتضیات عامال بھی اس کے ساتھ کرنے ضروری ہیں اگر امال میں کمی ہوئی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے لیکن آپ کی کوششیں دیکھی جائیں گی وہ کولے املو کوششیں آپ کی دیکھیں آپ نے کوشش کی کہ نہیں کی یہ کوئی شخص کالے کہ ہم لحمد رسول اللہ کر کے نہ ایک نماز پڑھیں نہ ایک روزہ رکھے نہ ایک حج کریں اور نہ کوئی نیکی کریں کیا ہم بخش دیے جائیں گے نہیں آپ کی کوششیں دیکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل عملو عمل اکم و, و رسول نیت آپ کی کیسی ہے کوشش آپ نے کی آپ پورے طور پر نہیں کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ کی نیت کو دیکھا آپ کا عمل پورے طور پر آپ کو اس کا عجر دے گا لیکن اگر آپ نے کوشش بھی نہیں کی کام کرنے کی نیت بھی نہیں کی تو یہ چیز کامیابی سے بہت دور ہے من اسد اش... اللہ سے شفاحت کا شفاحت بے دن تقن اشر قبل جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک کی ان کے لیے یہ سفارت دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز نہیں ہوگی یہ بھی ایک چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عید آ سمع تم الم فقول ہو مسلم یقول ہو اذان دیتے ہوئے سنو تو جس طرح مہزن جو کریمات ادا کر رہے ہیں وہی کہتے جاؤ ساتھ ساتھ الح عالت عین جب حیا علیہ صلاحیت حی علی الفلاح تک پہنچو تو وہ حیا علصلہ کہیں تو آپ کہیں لاہقوت اللہ بل حیا فلاح کہ لاہ قوت اللہ باللہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان ہوتے ہوئے باتیں نہیں ہونی چاہیے اذان ہو رہی ہو تو ہر ایک چپ ہو جائے ایک بار ہم لوگ شیخ نباز رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں تھے اب جانتے ہیں ان کے پاس کوئی پہنچ گیا تو ہر ایک چاہتا بس جلدی سے اپنی بات کہا لے جائے تو دو چار دس بڑے بڑے لوگ آئے تھے مغرب وغیرہ کے تھے بیٹھے تھے وہ جلدی جلدی باتیں کر رہے ہیں اور اذان آ رہی آواز تو شیخ نے بالکل روک دیا کا بادل اذان ان شاء یہی عمل ہونا چاہیے حقیقت میں یہی ہونا چاہیے جو بھی کچھ کام ہو اگر وہ کلام پاک کے اذان کے سننے میں مخل ہو خلل انداز ہو اس کو روک دینا چاہیے ازان کی کا جواب دیں نبی یہ کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور اس کا جواب دیا اس کے بعد صلی اللہ علیہ میرے اوپر سلاد پڑھی پھر اس کے بعد کہا اللہ ہم ربا ددہ و وسلط القائمہ آت محمد الفضیر دیکھیے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم پیارے رسول کو یہ سفارش کا درجہ دینے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ منزلت یہ مرتبہ سفارش کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اللہ آت محمد الوسیلت الفضیر و بحث و مقام محمود ودہ جب یہ دعا پڑھ لے گا و جب ادلح ان کے لیے میری سفارش جو ہے وہ واجب ہوگی دیکھیے شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب کہا مؤذ ہے تو لا الہ الا اللہ کے پورے معنی کو سمجھے اور اس کے پورے معنے پر عمل کرے اشد اللہ, اللہ محمد اشد ال محمد رسول اللہ کو پورے طور پر سمجھے اگر شرف کیا ہے ہزار کہے تو اس کا وہ سفارش سے معروم رہے گا اس کے لیے سفارش واجب نہیں ہوگی اسی طرح ایک باپ آگا ہے کتنا بجا ہے ٹائم ہے بابو انك لا باب قول تحدا تعالی باپ آدھا ہے دوسرا اللہ تعالی کے اس قول کے مطابق انك لا من, ولكن اللہ, من يشا اعلم اللہ تعالی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے واضح الفاظ میں ان کا آپ بے, بے شک آپ ان کے معنے بے شک آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا لذیب آپ اس کو ہدایت اور راستے پر کر کے کھا نہیں کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ چاہیں صنعت مستقیم پر آپ اس کو نہیں لگا سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں جس کو آپ چاہیں ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ چاہیں ان اولا اللہ ملا من شا ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت جس کو چاہے دے اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے ہدایت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ عمل اور دین اسلام پر چلنے کی توفے لیکن عام راستہ دکھانا یہ تو پیارے رسول کا خاص وظیفہ ہی ہے پیرا رسول کو اللہ تعالی نے ہادی کا کر کے بلایا اور کہا کہ آپ راستہ دکھانے والے ہیں لیکن راستے پر پکڑ کر کے اور ان سے عمل لینا یہ آپ کا کام نہیں یہ اللہ رب العزت کا کام ہے یہ آیت نقل کی اس کے بعد حدیث صحیح حدیث نقل کیا پھر صحیح انسبان ابھی ہی ابن مسیب اپنے باپ حزن سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں لمہ حضرت ابا طالب الوفاف حضرت ابو طالب ابو طالب کو جب لمحہ حضرت ابا طالبن ابو طالب کی جاں کنی کا جب وقت ہوا ابو طالب کون تھے سکار رسول چلو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے والد محترم عبداللہ کے بھائی, بھائی محمد بن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبد تو ابو محمد بن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابو ابو طالب ابن عبد چچا تھے اور وہ بھی چچا کی زندگی بھر آپ کے اوپر جان چھڑکتے رہے ایمان بھی نہیں لائے لیکن آپ سے دفاع کرتے رہے لوگ آئے اور کہا کہ آپ کے بتیجے ہم لوگوں کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں آپ ان کو روک دیجیے یا پھر آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیجیے ورنہ ہم سب دھمکی دیا سب نے ورنہ ہم سب آپ سے بائیکاٹ کر لیں گے آئے بہرحال خزائے بشریت انہوں نے کہا کہ بیٹے دیکھو ل... میرے اوپر اب زیادہ بوجھ نہ ڈالو کیونکہ پورے قوم سے ہم لڑ نہیں سکتے ہیں اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سے رک جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> <بروایت> <سلام> میں آتا ہے کہ آپ نے آنکھ میں آنسو لا کر کے کہا کہ <سلام> <سلام> اے چچا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ وہی یمی نہیں اگر یہ لوگ چاند کو سورج کو ہمارے دھانے ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں تب بھی ہم پوری دنیا لا کے دے دے لیکن ہم اپنے اس مشن سے باز نہیں آئیں گے جس دعوت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دعوت کی تبلیغ کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بعد پھر چچا نے کہا کہ جاؤ جو کچھ ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے دیکھیے یہاں تک کہ جب بائی کیا بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ عدل کی جو جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ابتا وہاں جا کر کے محسم وہاں جا کر کے انہوں نے میٹنگ کی کپار آج سے ان سے بائی کیا جاتا ہے ان کو ان کا چلنا پھرنا دو بھر کر دیجیے ٹاٹ باہر جس کو کہتے ہیں تو ایک معمولی چیز ہے انہوں نے کہا تین سال تک ان سے کوئی نہ بولے نہ ان سے شادی لے نہ ان کو شادی کرے نہ ان سے کوئی خرید فروخت کرے سبحان اللہ کتنا گاڑھا دن کتنا سخت دن گزر رہا تھا جا کر کے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے یہاں تک کی, کہتے ہیں روایت میں آتا ہے بھوکھوں بچے بلک رہے ہوتے تھے تو سوکھا چمڑا پانی میں بھگا کر کے ان کو چوسنے کو دیتے تھے بہت سخت دن گزرا حضرت ابو طالب نے اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا آخر میں بہرحال ایک سخت حکیم نظام ان کو غیرت آئی اور جا کر کے لوگوں کو بھڑکا کہا دیکھو تمہارے خاندان کے لوگ شادی بھی کر رہے ہیں آرام سے کھا پی بھی رہے ہیں تجارتیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے واللہ یہ جو لکھا گیا ہے صحیفہ باقاعدہ صحیفہ لکھ کر کے اور اس کو کابل شریف کے اندر لٹکا دیا گیا تھا اس کی مضبوطی کے لیے انہوں نے کہا کہ آج ہم اٹھیں گے اور اس کو پھاڑ دیں گے لیکن دوسرے اس نے کہا کہ کچھ اور آدمیوں کو ڈھونڈو ہم لوگ کہاں سب سے لڑائی کر سکیں بہرحال علاقے میں جا کر کے ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا کہا اس کو پھاڑیں گے جا کر کے اعلان کیا آٹھ رسم نے پھاڑا تو کہنے کا مطلب ہے تین سال تک حضرت عبد ابن عباس وہیں پیدا ہوئے تھے وہیں شیب میں جیسا کہ روایت میں آتا ہے وہیں پیدا ہوئے یہ مدت گزر گئی پوری اس وقت بھی چچا نے آپ کا ساتھ دیا لیکن اللہ کی قدرت کی آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے سبحان اللہ اسلام نہیں لائے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب, عجیب مسئلہ بلکہ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے تاکہ آتی دنیا تک لوگ یہ سمجھیں کہ پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی اللہ کے نزدیک سب سے مبارک ذات سب سے محبوب ذات جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے چچا کو آپ چاہتے تھے کوشش کرتے تھے کہ وہ ہدایتیاب ہو جائیں لیکن ہدایت نہیں دی تو پھر کوئی یہ آسرا نہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اجتبا کے بغیر یا آپ ان کی اتباع نہ کریں اس کے بغیر آپ کو بخشوا لیں گے نہیں یہ حکمت واضح طور پر علماء نے نقل کیا ہے کہ کی اس حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سامنے رکھا لوگوں کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کو جانکنی کا وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سرحانے بیٹھ گئے اور وہاں عبداللہ بن بنو اور ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا دونوں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا یا امی میرے چچا قل لا الہ الا اللہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کلی متن ایک ایسا کلمہ ہے وہ ہاج اللہ اس کے ذریعے سم اللہ تعالی تارکیاں آپ کے سامنے آپ کے لیے ہم لڑ جھگڑ لیں گے کہ حجت قائم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ابو طالب نے کلمہ کہہ لیا تھا معاف کر دے سفارش دیکھیے سفارش کے لیے ایک بہانہ تو ہونا چاہیے وہ توحید کا بہانہ ایک کلمہ کہہ دیجئے توحید پر ایمان لے آئیے اور وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا لا الہ الا اللہ اگر ہم کہیں گے تو تین سو ساٹھ بدھ جو ہیں ان سے بہرحال ہمیں انکار کرنا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن وہ پوری دنیا بدلنے کی کا تقاضا تھا اس پر پورا عقیدہ پورا جو باپ دادے کا ایمان دین تھا ان سے منہ موڑنے کا مسئلہ تھا سمجھتے تھے یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ کفار قریش لا الہ الا اللہ کا مطلب آج کل کے مسلمانوں سے زیادہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب لا اللہ کہہ لیا تو کیا مطلب اس کا ہے یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک طرف کہ دوسرے طرف جا کر کے پیر کی قبر پر چڑھاوا بھی چڑھائے ان کے لیے ذبح کرے اور ان سے برادے بھی مانگے نہیں وہ جانتے تھے تو جب کفار نے ہم جہل وہاں کھڑا تھا <تص <Wow> <تص <Gerade> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کو کہہ دیجیے اللہ کے ہم حجت قائم کر کے آپ کے لیے بخشوا دیں گے تو دونوں نے ابو عبداللہ اللہ ابن اور کو جالنے کا اکر رب و عبد المطلف اپنے باپ کا مذہب چھوڑ کر کے اپنے باپ کا دین چھوڑ کر کے دوسرا دن اختیار کر لو گے نبی صلی اللہ وسلم روایت میں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے عبد المطلف دائیں ابو طالب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اس میں تھے لیکن یہ ایسا موقع بھی ہوتا ہے اس وجہ سے تلقین کا یہ ایسا موقع ہے کہ شیطان ہر شخص کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے روایات میں آیا ہے اس وجہ سے آدمی کی جاکنی کا احتجار کا عالم ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ اس کے پاس بیٹھ کر کے لاہ لاہ اللہ پڑھے تاکہ اس کو تلقین ہو اور شیطان دور بھاگے کیونکہ لاہ سن کر کے اور ذکر اللہ سن کر کے وہ بھاگے گا یہ ہے تلقین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شیطان اس خاص طور پر مستحد رہتا ہے کہ زندگی بھر مر کر کے آخر میں جہنم میں ڈلوانے کی کوشش کراتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اکار قبول ملے تھے عبد المستلف عبد المطلب کا دین چھوڑ کر کے تم محمد کا دین قبول کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعادہ کیا فکان آخر و قال اللہ ملتے ملت عبد وہ عبد المطلیف ہی کے دین پر مر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اللہ ہم سب کو ہدایت انشاء پورا کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں لکھا ہے نماز قائم کرو زکات دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس کی تفصیل بتائیں کہ کی کیسے رکو کریں رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کا مطلب یہ آپ سمجھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو جماعت سے الگ نہ ہو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت میں حاضری نمازوں کے لیے اگر کسی کے پاس ازرا ہو تو واجب ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے خلاف بہت بڑی مہم کا ارادہ کیا اور کہا کہ لکڑیاں جمع کروں میں سوچتا ہوں اور جو لوگ نہیں حاضر ہوتے ہیں جماعتوں میں کسی آدمی کا نماز پڑھائے پھر نہیں حاضر ہوئے ان کے گھروں کو ہم جلا دیں تو یہ ارق مار راک اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو صحیح جماعت ہے اس کا ساتھ بھی دو اس کا ساتھ نہ چھوڑو من سجزا جو مسلمانوں کی دار رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والی جماعت یہ نہ سمجھے کہ جو بڑی جماعت ہے کوئی بھی ہومایوں منب اللہ اکثر ہو اکثر لوگ مشرق ہو کر کے ہی مان لاتے ہیں لیکن نبی کریم صلاح نے یہی فرمایا ہے جماعت ہوا ہے اگر ایک ہی آدمی ہو تو وہی جماعت ہے اگر اللہ کے دین پر پورے طور پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ رہنے چلنے نماز پڑھنے کھانے پینے کا حکم اللہ تعالیٰ اس میں دیتے ہیں مار راقل قرآن سنت سے جواب دیں جزاک اللہ خیر اگر جانیں گے تو ان اللہ نہیں کریں ایک آدمی مر جاتا ہے اس کو مرنے کے بعد کتنا کتنا ٹائم رکھنا چاہیے نبی یہ کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا علیہ صلاح اللہ تو اکثر ہوں نہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جب موقع آ جائے تو ان کو دیر نہ کرو نماز آ جائے تو فوراً پڑھو لڑکی ہو جائے شادی کر دو اور جنازہ جب آ جائے موت میت ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کو دفن کرو اور جو لوگوں کو بلانے کے لیے ادھر سے دور سے اخباروں میں اعلان کرتے ہیں ریڈیو میں اعلان کرتے ہیں دو چار دن رکھا جاتا ہے یہ چیز بیرہ رسول کی اس سنت کے خلاف ہے ابھی جلد ہی سال نہیں پورا ہوا ہے ایک بہت بڑے اس زمانے کے بہت بڑے معدے سے میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی ان کو غریب رحمت کرے ان کا انتقال ہوا انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جس کو عام خبر لگ جائے تو لگ جائے لیکن کسی کو شہر میں بھی خبر نہیں دینا اور ہمارے انتقال کے بعد روکنا نہیں فون کیا یہاں سے لوگوں نے تو انتقال کے دو دوسرے گھنٹے میں وہ دفن کیے جا, جا رہے تھے دیکھیے یہاں سے شیخ روی ایک انہوں نے فون کیا میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو دوسرے گھنٹے ان کو دفن کیا یہ ہونا چاہیے اسی کی تلقین ہونی چاہیے اسی کی وصیت ہونی چاہیے اور اسی پر سنت اسی سنت پر عمل ہونا چاہیے غسل کفن کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہے غسل کفن کے بعد غسل اور کفن کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہوتا ہوتی ہے پھر دفن کر کے قبر پر دعا مانگنی ہے اس کے بعد کتنا عرصہ سوگ منانا ہے دعا مانگنی ہے جی ہاں یہ سنت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سالوں دفن کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے سابت کربی کی دعا مانگو کیونکہ ابھی ابھی ان کو ان سے پوچھا جائے گا فائن نہ اس کے بعد سوگ منانا مسلمان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ کار بار چھوڑ کر کے اور ہاتھی کی طرح گھل جائیں نہیں یہ بتایا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم बोल نے عورت تین دن تک سوگ منا سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی عورت جو جس کا شوہر مرا ہو اس کو چار مہینے دس دن اس کے علاوہ کسی کے لیے سوگ نہیں مرد کے لیے سوگ نہیں ہے مرد کے لیے سوگ کوئی نہیں ہے اس کا کوئی ظاہر نہیں کرنا آج کل ایک بدایت بھی چلی ہے ایک مرتبہ ہم گئے بہت پہلے ایئر لائن میں ٹکٹ لینے تو ایک صاحب آئے تو پہلے تو بہت ماشاءاللہ داڑھی صاف کر کے آتے تھے اس داڑھی بڑھی تھی آ کے پوچھا ہم لوگ کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں تو کہا کیا بات ہے داڑھی کیوں بڑھ رہے ہیں کہا ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا یہ جو ہے اخبار کا طریقہ ہے سبحان اللہ اس کو برتا جا رہا ہے مسلمانوں میں نہ سوگ منانا مسلمان کی خوشی ہے البتہ عورتیں سوگ ظاہر کر سکتی ہیں یہ کہ زینت کا کپڑا نہ پہنے تین دن لا یا علو لمرہ تومن باللہ والیوم الاخر بخاری اور مسلم کی روایت ہے لا يحل الامرات ان تومن باللہ والیوم الاخر ان تحدہ الامیت فوق ثلاث اللہ المرأة الى زوجها فاربات اشکر و اشرا کسی <تصفح> عورت کے لئے تین دن سے زیادہ کسی کے اوپر مرد کے اوپر سوگ منانا جائز نہیں ہے چاہتھائی ہو باپ ہو ہاں عورت اپنی شاور اپنے شوہر کے اوپر 4 مہینے دوست دن تک سوگ منانا ہے اور کیسے پھر خیرات کرنی ہے خیرات کسی وقت بھی آپ میت کے لیے کریں لوگوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے دیں اور کچھ کریں لیکن کسی تی, تیسرے دن چوتھے دن چالیسون پچسون یہ سب کی قید نہ ہو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دی آپ باپ کا حق ہے باپ کے نام سے کسی کپڑا پہنا دیجئے باپ کے نام سے کوئی کام کر دیجئے یہ ہے اصل جو مرنے والوں کو ثواب مل جائے یہ یا کوئی آپ صدقہ جاریہ ان کے نام سے کر دیجئے مستقل طور پر مسجد بنوا دیجیے مستقل طور پر کنویں کھدا دیجیے اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ سب کام ہے نیک کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک آدمی جو زندگی میں کبھی کبھار نماز پڑھتا ہو روزے بھی کم رکھتا ہو زکات وغیرہ بھی نہیں دیتا وہ مر جائے تو ان کے ورثہ کچھ پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں جی ہاں وہ ان کو اگر کافر کا حکم نہیں دیا ہے وہ نماز یا بہرحال کہتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں اور وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں اگر کافر کا حکم کر دیا ہے تو ان کو نہ آپ دعا کر سکتے ہیں نہ ان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں بلکہ وراثت بھی نہیں ان کی ہوگی وہ مال جو ہے وہ وارث نہیں ہوں گے ان کے بیٹے اگر مسلمان ہیں وہ بیت المال میں جائے گا اسی طرح ان کو مسلمانوں کے قبل میں بھی دفن کیا جائے گا لیکن اگر جب مسلمان ہے تو ان کے لیے سب کچھ کیا جائے گا بغیر نہلائے دھو ان کو دفن نہیں کیا جائے گا ہاں اگر وہ کفر کا پٹوا کے اوپر ہے تو یہ سب ان کے لیے ہے ایک آدمی نے مجھے بولا مسجد میں داڑھی کو کنگھی نہیں کرنے چاہیے شاید اس وجہ سے کہ مسجد میں کوئی بال اور نہ گرے ورنہ اگر یہ خطرہ نہیں ہے یا آپ اپنے دامن میں کر رہے ہیں اگر کوئی بال گرا تو سمیٹ لیں یہ اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی مسجد میں فی الحال داڑھی پر کنگا کرنا یہ غلط نہیں ہے انشاءاللہ الا اللہ اللہ یہ کہ احترام بال وغیرہ گرنے کے معنی میں اگر تو یہ چیز صحیح ہے اس کا احترام اس کا خیال رکھنا چاہیے لکھا ہم نے کیونکہ داڑھی کے بال گرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے نہیں داڑھی کے بال گرنے کی وجہ سے مسجد میں گرانے کی وجہ سے جہاں کی ایک تنکا نکالنے کا حکم دیا گیا آپ گندگی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط ہے لیکن اگر احتیاط سے کر رہا ہے نہیں گرنے پا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں جس آدمی نے مجھے بولا وہ خود داڑھی کاٹتا ہے کیا داڑھی کو کنگھی میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے کر سکتے ہیں بال گرنے کی وجہ سے گنا ہوتا ہے اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں آپ اگر دیکھ رہے ہیں خود گرا رہے ہیں تو اٹھا لیجئے اور ملت اگر نہیں تو جی آؤ آؤ اپنا عمرہ کر کے اپنے والدین اور عزا و احباب کے لیے بھی عمرہ و طواف کر سکتے ہیں جی ہاں لیکن میقات سے آ کر کے اور آپ کا میقات تو یہ جملم ہے جب آپ گھر واپس جائیں گے پھر دوسری مرتبہ کریں گے طواف نہیں کر سکتے عمرہ صرف کر سکتے ہیں طواف نہیں کر سکتے وہ بھی مسجد تنیم یا جیرانہ سے نہیں دوسری مرتبہ جب آئیں گے ان سفر پر سب کر سکتے ہیں یعنی بغیر اپنا عمرہ کے لیے یا حج کی کسی دوسرے کے لیے حج یا عمرہ نہیں کر سکتے تو بھی نہیں کر سکتے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے خود پڑھے یا نہیں پڑھے پڑھنا ہے کیونکہ پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے جبکہ امام پڑھ رہا ہے تب بھی جہری میں آپ ان کے پیچھے پڑھیں دونوں دلائل موجود ہیں درست کیا ہے ایک شرعی علوم کی طالب علم کی حیثیت سے درست ہی کہ آپ کو پڑھنا چاہیے چاہے امام آواز سے پڑھ رہے ہوں یا آہستہ پڑھ رہے ہوں دونوں حالت میں صرف سور فاتح پڑھنا یا کم سے کم جہری حالت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور سرری میں سورہ فاتح اور اس کے ساتھ دوسری آہستہ بھی پڑھنا لیکن اگر امام سور فاتحہ زور سے پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دوسری صورت ان کے ساتھ ہرگر نہ پڑھیں کیونکہ پیر رسول نے صرف लो लो سور فاتح کی اجازت دی ہے بلکہ اس کو واجب کا رسول فجر کی کے بعد پیچھے مڑے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے میرے پیچھے کہا اللہ کے رسول ہم تیزی سے آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے نحز و حسن جز القرا بخاری شریف کی بخاری کی روایت ہے بخاری نے ایک خاص اس کے بارے میں کتاب لکھی امام بخاری نے تو اس میں کہا کہ نحوز و حسن ہم بڑی تیزی سے آپ کے پیچھے پڑھتے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحت سوائے سورفات اور کچھ نہ پڑھو دیکھیے فجر کی نماز جہری امام جو آواز پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ نے کہا سوائے سورف فاتحہ کرنا پڑو اس وجہ سے سب سے صحیح مسئلہ انشاءاللہ یہی کہ آپ ان کے پیچھے پڑھیں آپ کو آپ کی مرضی دوسرے مسائل آپ کے سامنے ہیں لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کیونکہ پیر رسول کی مبارک حدیث آپ کے سامنے واضح اب یہ کہنا کہ نہیں فلاں نے ایسا کہا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کیا قربانی کا گوشت ہندو کو دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں طالب طلب کے لیے آپ زکوٰۃ بھی ایک غیر مسلم کو دے سکتے ہیں ولمفین ول مولبۃ ان کو بھی دے سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی آپ دے سکتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ زمزم کسی ہندو کو دے سکتے ہیں بڑے احترام سے مانگتے ہیں واقعی یعنی زمزم کا پانی کا, کے پانی کا احترام ان کے دل میں ہم مانگتے ہیں اور وہ تمنا رکھتے ہیں ایک چلو ہی دے دیجیے ہم ہا ہا ہم لکھنؤ میں لے کے جا رہے تھے اور وہ ٹولی تھے تو انہوں نے کہا یہ پانی کہاں سے لے جا رہے ہیں آپ تو ہم کہاں سے چھپائے اس کو کہ بھائی بمبئی سے ہم پانی لے کر کے آ سے اترے بمبئی سے پانی کیا لے زمزم با زمزم با زمزم ہے تو صاحب ایک دم گھیر لیے رات تھوڑا تھوڑا دے دیجئے ایک ایک چلو ایسے لیا اور پیسہ بھی نہیں لیا تم تو رکھتے ہیں ایسا باہر آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اور یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے کیونکہ وہ مشرق ہیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے ان کو دینا جائز ہے قرآن سنت سے جواب دیں جب زکات دے سکتے ہیں آپ جو آپ کا مال ہے مسلمانوں کا مال ہے اللہ تعالی نے ان کے لیے کلام پاک میں ذکر کیا ان کو تالیف قلب اپنی طرف موڑنے یا دین کی طرف مائل کرنے کے لیے تو یہ چیز بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک پڑوسی حقیقت میں ایک ہندو پڑوسی ہے آپ دوسرے کو لے جا کے دیں اس کے بچے مہک سونگ سونگ کر کے تکلیف برداشت کریں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے یعنی ایک اجتماعی اور سوسائٹی کے طور پر بھی فیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کام حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی ہنڈی کی مہک سے ستائے نہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دے قطار کا لفظ آیا میں کہ اپنے پڑوسی کو اپنے ہنڈی کی مہک سے ستائے نہ یعنی اس کو تھوڑا دے دے ولو لو اگرچہ اگر ہی ہو ایک واقعہ ہے کہ میں کسی بڑے خاندان کے آدمی نے چوری کی کچھ لوگوں نے سفارش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے ان نفاطمہ المخزومیاں سرقت اماران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ مخدومیہ قریشی خاندان کی سرعکت امران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو من فقالو لا يشوفیها ومن بکال صوفی الا عصامت وحب رسول اللہ ان کی سفارش کرائی جائے ورنہ پوری پورے قبیل قریش کی ناک کٹ جائے گی ہاتھ نہیں کٹے ہوں گا ان کا پوری ناک کٹ جائے گی سب کی تو اب ڈھونڈو کس کے کسی کو کی ان کی سفارت کے لوگوں نے کہا کہ پیارے رسول کے پیارے حضرت اسامہ ہی سفارت کر سکتے ہیں گئے انہوں نے سفارش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے لہجے میں فرمایا اتش فی حد من حدود اللہ. یا اسامہ اتش فی حد من حدود اللہ. اللہ کے ایک حد میں یا اللہ تعالیٰ نے جو سزا مکر کی اس میں تم سفارش کر رہے ہو اللہ لو ان تو بن تو محمد انسرت خدا کی قسم اگر محفاطمہ بن محمد بھی چوری کرتی لکتا تو, تو میں ان کا ہاتھ کرتا یہ ہے جی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے مت ہاکو مرتبے کا خیال رکھو یہ تعزیرات کے مقم ہاں حدود کے معاملات میں کسی کی رو رعایت نہیں لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کبھی, کبھی اس, اس کا دامن پاک ہے کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا لیکن کسی کے بچے کو اس نے مار دیا ٹھیک ہے ایک چیز ہے کہ اسے آپ بدلا لے سکتے ہیں لیکن ایسے آدمیوں کا احترام ہونا چاہیے لیکن جو شخص روزانہ بدماشی کرتا ہے کبھی اس کو مارا کبھی اس کو پیٹا کبھی اس کو زخمی کیا اس کے بارے میں ہے کہ اس کو معاف نہ کرو نہ تو اور وہ بڑھ جائے گا یہ ہے اس حدیث کا مفہوم روایت میں ہے عقیلو لفظ حدیث کے مبارک الفاظ ہیں عقیل ہے جو بڑے دین میں بڑے لوگ ہیں اگر وہ کبھی اثرات یعنی ان کا قدم کبھی پھسل گیا غلطی کر دی کوئی تو ان کو معاف کر دو لیکن اگر حد کیا ہے تو نہیں یعنی سزا کی جو, جو کام کیا ہے بڑا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ سزا واضح طور پر ہاتھ کاٹنے کی جان مارنے کی یا اس طرح کی سزا مکر کی سزا مقرقی, اس کو نہیں کوئی ٹوک سکتا یا روک سکتا یہ تعزیرات کے بابیر اب آب میں ذکر کرتے ہیں ادب اور تعدیبی کاموں میں اس کا ذکر کرتے ہیں السلام علیکم نماز میں رکو کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ جو باندھتے اس کا کون سی حدیث سے ثابت ہے ایک حدیث ہے وائل بن حجر کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیرا رسول کو جب بھی نماز میں کھڑے دیکھا آپ نے ہاتھ کو دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا یہ حدیث عام ہے کھڑے ہوئے جب دیکھا آپ کو تو کھڑے ہوئے رات قرآن کے حالت میں بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے اور رکو کے بعد بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اس طرح کھڑا ہوتے تھا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے پورے طور پر ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی تھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مخارش شریف کی روایت ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب بھول گئے ان کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے شاید وہ ان کو یاد نہیں کہ ہم نماز پڑھیں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے تو یہ بھی ایک کھڑا ہونا ہوا اسی سے سجرال کرتے ہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں باندھ رہا ہیں ان کا کہنا ہے اس روایت سے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے حسیہ یارش کلو یا فقار ہڈیوں کے تمام جوڑ اپنی جگہوں پر آ جاتے تھے تو اسی وقت اپنی جگہوں پر آئیں گے جب ہاتھ کو سبھی طرف پر چھوڑ دیں گے